بس رحمان رحیم سامع نکرام یہ قرآن سنڈا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو کہ یہ محرم الحرام کا اختتامی چلتا ہے تقریبا اور میں پورا مہینہ کر جلدی مسلسل کسی موضوع پر اور اللہ رب العزت اگر توفیق عطا کرنا لے آپ دعا کرے اللہ سچ کہنے کی حق کہنے کی توفیق عطا کرنا تو آج انشاءاللہ شاء سارے صاف کر کے جاؤں گا انشاءاللہ اور ایک بات اور نوٹ کر لے امیدی طور پر کہ آج بھائی آپ بھی بیٹھ جائیں اچھا کوئی بات نہیں صبح جا کے کپڑے دھو لینا زمین خراب ہے کوئی بات نہیں نبی کے صحابہ سے محبت کا سبوت ہو بیٹھ جا اور جہاں جہاں کی بڑا بیٹھ جائے جہاں بیٹھ جائے بیٹھ ان شاء اللہ قرآن ہمارا کتابیں ان کی تو ذرا توجہ کے ساتھ یہ جاتا ہے کہ یہ جو گاڑیاں ہیں ان کے نکلنے کا کوئی راستہ بنا ہوا ہوگا کچھ لوگ ادھر چلے جائیں گے جو خرابی پیدا کرتے ہیں خد کو چاہیے نہیں تو آرام سے گزارتی چلی جائے اگر آرام سے گزارنا چاہے تو کوئی دقت اور دشواری نہیں ہوگی ہمارے سم اداکاروں کو چاہیے کہ وہ سڑک پر چلے جائیں اور دوستوں کے کہیں کہ وہ آرام سے گزر جائیں آپ دعا کریں اللہ رب العزت مجھے سچی بات درست بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو حق بات سننے کی اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی موفی عطا فرمائے الحمد للہ الهند لله نعمله ونطعيه ونستغفره ونعمل به ونتوقل عليه ونعهود بالله من شروع الفتنا ومن صياط اعمالنا من يعد لله فلا عمد له ومن يرده فلا هادي له نشهد ان لا اله, اله الا الله ونشهد ان نعمل حمدا ابوه خير الرجيس كتاب الله وخير الهبي ربي صلى الله عليه وسلم وشرى الأمور مهدفاتها وقل لا مهدفة من قداء وقل لا لدات دلالة وقل لا دلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشريطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي نا أمروا وجعلوا في الميزان والذي آمنوا قاموا للمحشر وما تطا قاموا في راكع وساجد في پچھلے مسلسل چوبیس دن محرم کے اور محرم کی آمد سے نکل لی گئی ہیں تسلسل کے ساتھ محلوں میں گلیوں میں اونچوں میں چوکوں میں چوراہوں میں بازاروں میں اللہ تعالیٰ خنو کی شہادت کا نام لے کر ان نے خوبصورت کیا کہ عراق تو قبو کی جا رہی کہ جن کا وجود اگر نہ ہوتا تو شاید آج پاکستان کے ایک علاقے کوئی شخص بھی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امدادی خدا رند عالم کی توریف کا ماننے والا قرآن کو تسلیم کرنے والا اور امام کائنات کی تعلیمات کو اپنانے والا آپ کے اشادات کو اپنی پریشانیوں پہ سجانے والا آپ کی فرمودات کو اپنے سینوں سے لگانے والا موجود نہ ہوتا اور یہ ساری گفتگویں اور یہ سارے کاموں وشمی کے بھی جو ان پاخبار نفوسِ کفسیا پر چھوڑے جاتے ہیں ان نفوسِ قدسیہ کے خلاف جو کچھ کہا جاتا رہا یہ سب کچھ اس آڑ میں کہا جاتا رہا کہ ہم نے مظالف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انو کی یاد میں وہ آتی ہیں اور کمی حالانکہ تعلق کی بات یہ ہے کہ حضرت حسین نظی اللہ تعالی ان کی شہادت کا نام لے کر ان لوگوں پر قانون رشنی کے تیر چھوڑے جاتے ہیں جن کا اس واقعے کے ساتھ دور و نزدیک کا کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ اس واقعے کے رول نہ ہونے سے دیش تک برسوں تیش تک دس برس تیش تک بیس برس تیش تک تیس برس تیش تک چالیس سال پہلے پچاس سال پہلے اپنے رقص پار جا گئے کربلا کا ذکر کرتے ہوئے تذکرہ کیا جاتا ان لوگوں کا جنہوں نے حسین کی جہادت میں حصہ لیا حسین کو پوکھے بلا کے دھوکہ کیا حسین کے بھائی کو دبا دیا حسین کو کربلا کے میدان میں بے یار و مددگار چھوڑا وہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے لیکن حیرت ہے کہ ان میں سے تو کسی کا نام نہیں لیا جاتا یا لیا جاتا ہے تو وقت بھی ترکرا جاتا ہے لیکن سب سے پہلے نشانہ مرکز سدمبر آیا جاتا ہے تو سدیگی اکور کو پھر پاروتی راہور کو پھر اطمان ہندو لینڈ کو پھر اچرا مبشرہ کو پھر دیگر افارے گرام کو اور کوئی वाला والا نہیں कोई روکنے والا نہیں روکتا کوئی اس بات پہ نتیج نہیں کرتا کہ بھائی مان کو گنتگو کرتے ہوئے اربو آلاتوں کو میں کرتا اور پھر اس کے رد عمل کے طور پر اگر ہمارا کوئی جوان ساتھی اور نوجوان خرید تلخ گبو کرتا ہے تو پھر شیخ محلوں میں بیٹھنے والوں کی پریشانیوں پر کے شیڈ میں پڑ جاتی تھی پھینک دیا گیا اس کا چہرہ ایک آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا وہ نگاہیں جن نگاہوں کے عرض کی طرف اٹھنے کی وجہ سے قبلہ تبدیل ہو گیا وہ نگاہیں ارش ملا کی طرف اٹھی آسمان سے پہاڑوں پر معمول پیسہ اٹھا کائنات کے امام ان ظالموں نے خوش پہ ظلم کیا اجازت دیجیے کہ ان ظالموں کو پہاڑوں میں بسنے والے ظالموں کو پہاڑوں میں پیس کے رکھوں اور رحمت میں مجھے سمنے پلٹ کے دیکھا فرمایا جاؤ پلٹ جاؤ اللہ محب قومی فائن देने के محمد کو انتظام دینے کے لیے نہیں بلکہ ہدایت کی رات کے لیے بھیج میں انتقام لینے کے لیے نہیں آیا تو دوستو میں تفریح میں آج وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا پوچھتا ہوں کہ اے یارہانے تیز گام شیت محلوں میں کھڑے ہو کر اپنے سیوں کو سی کر نام لیتے ہوئے تمہارے لگوں کے صدیق کو فارو کا عثمان اور تلح اور دبیر کا نام کیوں آتا ہے گھربڑے کائنات کے اصحاب کو کچھ کیوں کہتے ہو ان کے خلاف بری باتیں کیوں کہتے ہو ان کا تعلق کیا ہے حسین کے کربلا میں کھڑے ہونے سے کربلا میں جانے سے کربلا میں بلائے جانے سے کربلا میں بلا کر بے یاروں مددگار چھوڑ دینے سے ان کا تعلق کیا ہے ان کو کیوں اپنی گمبار اور ستلب نہیں کہنا چاہتا لیکن کیا کروں کیوں گرکش مدان سے گھبرا نہ رہا ہے دل انسان ہوں پیالہ تاغر میں نہیں ہوں میں اور بس اس سبھی سے عربی زبان اور ادب کا طالب علم بھی ہوں اور ہر زبان اس کا ادب اس کی ثقافت اور اس کی تہذیب اپنے تاری پہ اپنا اثر ڈالے ہوئے بغیر نہیں رہتی تو میں جب تمہاری اس قسم کی نماز کو دیکھتا ہوں تو میرے یار اربی کے جماعتی شاعر کا شیر یاد آ جاتا ہے الا لا نہ رہنا سنج ہل پو کا جہل لیکن اس کے باوجود اپنی زبان کو روکتے ہوئے اپنے دل کو سمجھاتے ہوئے اور اصل کو اور سروے کائنات کے طریقے کو اس پر غالب کرتے ہوئے یہی کہتا ہوں کہ کتنے شیری ہیں تیرے لب کے رکھی گالیاں کھاتے پہ हुआ ہوا لیکن آج گالیوں کے علاوہ کبھی دلیل سے بات کرنا بھی دیجیے سن کو کہی کہ تیرے مذہب کی اپنی کتابیں کیا کہ اور تج کو کیا آئینا دکھاتی اور ان کے بارے میں تیرے آئنا کا کیا مدعا نظر میں آن سکتی ہے بات سیدھی ساری ہے کہ وہ کائن حلت محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہر گیارہ ڈگری بارہ روی الگ ذرا میرے ساتھ چلتے جانا کچھ لمحات کے لیے اپنے دل اور دماغ کو میرے حوالے کر دینا تاکہ میں تمہارے لوہے قلب میں واقعات کو سخت کرتا جلوں کہ قرض سے لالو نہار پھر ان واقعات کو تمہارے دل سے نکالا سکے اور اگر یہ واقعات تمہارے دل پہ سخت ہو گئے تو قیامت کے دل اور کچھ نہ ہوگا انی دل کو رب کے سامنے پیش کر دینا رب تمہیں جنت ادا کر دے گا دینا سربر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بہان سن گیارہ تھی بارہ کو ہی آپ کے بعد امت کے انتظام کو چلانے کے لیے آپ کے اصحاب کرام نے صدی کے اکبر کو اپنا امام منتخب کیا اس لیے ثبوت میں حوالے تیری کتابوں سے آج پیش کروں گا لیکن پہلے مجمل طور پر معاملے کو سمجھ لے پھر سن کے جی نے حضرت ابو بکر کی وفات ملی اور سدھی کے اکبر نے نبی پاک کی مسجد عزت میں اپنی چار پائی رکھا فاروق آزم کو اپنی طرف سے خلافت کا امیدوار نامزد کیا سارے صحابہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیدواری کو امامت میں تبدیل کیا آپ کے دست مبارک پر ہے اس کے بعد تیئیس ڈگری کو یک محرم کے دن یا تئی ڈگری کو انتیس ویجا کو یا چوبیس ڈگری کو یک محرم کے دن یا انتیس ویج کو تئیس ڈگری میں پاروق اعظم رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی چھ آدمی خلافت کے لیے نامزد کیے گئے چار خود بخود دستردان ہو گئے عثمان اور علی کے درمیان مقابلہ ہوا پہلے ہلو حق نے عثمان کو ترجیح دیتے ہوئے عثمان کے ہاتھ پر بھرایا فری میں حضرت عثمان کی شہادت دی اور امت نے حضرت علی رضی اللہ کا لان کو اپنا امام اور خلیفہ منتر کیا ساری فکری نے شوال کے مہینے میں حضرت علی کی شہادت حضرت علی کے بعد ان کے روپا حضرت حسن کو اپنا امیر اور اپنا امام الگ کیا سانتالیس ڈگری نے ربی المل نے دوسری روایت کے مطابق جماعت اللہ ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالان ہوئے حضرت امیر معاویہ سے لڑنے کے لیے نکلے. میں نے بہت بات کو آگے بڑھا دیا ہے پھر پلٹ کیا ان کا لیکن یہاں سے مسئلے کا آغاز ہوتا ہے اکتالیس ڈگری میں جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑنے کے لیے کہ شہادت عثمان کے بعد حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اس لیے کہ وہ لوگ جنہوں نے شہادت عثمان میں حصہ لیا تھا عثمان کے قتل میں شریف ہوئے تھے وہ حضرت علی کے لشکر میں حضرت علی کے کمانڈروں کی پناہ میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے میں تین طریقے سے تھے ایک لحاظ سے کہ حضرت عثمان ان کے رشتے تھے ان کے پری تھے ان کے چکا دار بھائی ایک لحاظ سے کہ حضرت نایا حضرت عثمان کی سوجا حضرت معاویہ کی بہن کی اور حضرت نایا نے عثمان کا خون خوش پھٹا ہوا ہوتا اور اپنی چار کٹی ہوئی انگلیاں امیر معاویہ کے پاس بھیج دی تھی کہ معاویہ رسول کے تعناب کو سربرے کائنات کے بحابی کو تاجدار بکھا کے اس غلام کو جس کے متعلق کامین کا تاجدار کہا کرتا تھا آئسوں اس وہ شخص ہے کہ آسمان کے پرستہ بھی اس کی حیا کی لاش رکھتے ہیں اس نام جس کی حیات کا کام خود رسولی حاصل کیا کرتا وہ اپمان کہ جس اپنان کو ایک ایسا شرف حاصل ہوا جس شرم میں کائرات کا کوئی انسان اسمان کا حل کرو نہیں ہے کا کائن اور وہ شرم یہ تھا کہ کسی نبی نے ایک ہی سکتا کائنات میں جس کے نکاح میں دو بیٹیاں تھیں یہ شرم دوسرے سٹیزن کو نہ آدم کی امت ہے نہ نوح نہ ابراہیم کی امت ہے نہ موسا نہ عیفا کی امریک یہ صرف اکیلے اس میں اور چل لو سب اپنے اپنے مقام سب کا اپنا اپنا مقام لیکن ہر ایک کے کچھ امتیازی اور ساتھ ہیں جس سوت کو بتا نہیں عثمان میں give me card امام مظلوم کی شہادت کے واقعے کو بیان کرتا کائنات کے رب کی قسم ہے آسمان بھی ہوتا زمین بھی ہوتی ماد یہاں دس دن کی پاپ کی بات کرتے ہو اور وہ دس دن جو دنیا کی کسی تاریخ میں سابق نہیں ہے دم حسین کا کافلا آیا جوہر کی نماز کے بعد کٹ گیا اتنی سی بات تھی یہ تمہیں یاد رہا لیکن تمہیں وہ یاد نہیں جو چالیس دن تک اپنے گھر میں بھوکا اور پیاسا رکھا گیا اور جو آپ کو دن بھلے اپنی بیوی سے سوال کرتا ہوں بیوی کھانے کے لیے کچھ ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے میری آنکھوں میں کہتی آنکھ آقا آج گھر میں پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے وہ کنواں جو تورے خرید کے وقت کیا تھا. آج اس کنویں سے پانی لانا مملو قرار دے دیا گیا آج پینے کے لیے پانی ملے سرما دے نائلا بند نہ کرو اللہ نیتوں کو جانتا ہے ہم نے نیت سے روزہ تار کر دیا عمروں سلام اللہ علیہ وسلم کو وسلم چلا سروے کائرات کا یادول کا ساتھ پیغمبر کا محبوب دو محبوب کہ جس کے لیے پیغمبر کے دل میں اتنا احترام تھا دفعہ لوگوں نے اس کی جہادت کی جھوٹی افواہ اڑا دی وہ مجف رحمت جس کی پہچانی میں پہ کبھی سبق کا پسینہ نہیں آیا چیکنے پڑ گئی کہا کاویہ کے رم کی قسم ہے میرے عثمان کو شہید کرنے والوں جب تک ایک ایک سے بدلا نہیں لے رہے محمد واپس نہیں جائے گا جس کا اتنا احترام تھا ایک پھر ندی سے کی حدیث ہے ایک آدمی نے یا رسول اللہ ایک مسلمان پڑ گیا ہے مر گیا ہے جنازہ پڑھنا کاجنا کہا اچھا. چلو چلے صحابہ آپ کے جناب پہنچے کہا کس کا جنازہ کہا پلان اب نے پلان کا وہ رہا جو عبداللہ اللہ ابن کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے جس نے نبی کو خالی اور پورا نے اس کی گالی کو پورا میں درد کیا اس نے کہا تھا لجو خے کر لو ملا ہل ندی اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے جی. وہ رکھتے پوجا کس کا جنازہ ہے کہا پلان ان کی پلان تھا کہا کہ یا رسول <سؤال> اللہ <سؤال> کیا بات ہے عمان کو برا کہتا تھا اور محمد عثمان کے برا کہنے والے کا جنابہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اس کے بارے میں انہوں نے نہیں سوچنا خرچے کو مشکل ادا پانی لے کے عثمان کے گھر کی طرف چلی یہ داراض بھی تھا کن کہانیاں سننے والوں میر علیس اور کبیر کے افغانوں سے واقعات کربلا تو سینت رکھنے والوں اور تاریخ کے حقائق کے نقاب کو الٹو ام گوبری نبی کی بیوی مومنوں کی ماں اسلام کے گھر پانی لے کے جاتی ظالموں کو پتا چلتا ہے ایک تلوار کا وار کر کے مچھ فاڑ دیتا ہے دوسرا کچر کو نیزا مارتا ہے ام نومی کی چادر بھی ان کے کنگوں سے گری جاتی ہے خبر ملی آج ام نومین پانی کے چار ہی کی دالم نہیں پڑتی اسمان نے جواب دیا میری غم نہ کرو آج بھی रोजा یہ صحیح افسان کر چالیس دن بی چالیس دن اپمان کیا کرو مجھ سے تیرے چہرے کی سردی دیکھی نہیں گی ساجدارے پتہ کرتا تھا جس کو فرورے پارنا بہت کے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے جنت کی بشارت بتا سکیں اور کہا تھا عثمان نہ کرو میری امت میں سے جو دو بڑے شہید ہوں گے ان میں سے ایک ٹوٹ ہوگا اس وقت بنیائی کا نوی ان کا سدی بندہ شہیدان ہم لو ایک نبی ایک سدھی کا تجربہ دو شہید کھڑے خود رسول تھے دوسرے ابو بکر سے تیسرے عمر اوبر رکھو عثمان کائلا غم نہ کرو ابھی ابھی پورا پڑھتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی میں نے دیکھا کائنات کا تاج دارا ہے پوچھا عثمان کیا حال ہے میں نے کہا یا رسول اللہ کئی دن سے نیچر صحیح روزہ کیا ہوا ہے نہ کھانے کے لیے کچھ نہ پینے لیے فرمایا عثمان گم نہ کرو آج روزہ ہمارے ساتھ سار کرنا ہے okay. زارے پھر دیوارے سانس کے آئے اور کہتے آئے اس کا تذکرہ بھی تمہاری حساب سے کرو کون کون آیا اور پہرے پہ کون کون کھڑا اس کا تذکرہ بھی کرتا ہوں ذرا سنتے تو جاؤ بہت کم ایک مزوں کے ساتھ ہے شہید ہوا اس کے دو رشتے لوافیا کو تھا اور ایک تیسرا رشتہ اور وہ یہ تھا کہ امیر لوافیا عثمان کے گورنروں میں سے سب سے بڑا گورنمنٹ